بہیم جسمیمان آج جنوری انیس سو اکہتر کی دس تاریخ ہے اور درس پرانے کریم کا آغاز پورا یہ ان ساپ کی آئت سو بتیس میں ہوتا ہے فور فور ون تھری ٹو جیسا کہ شام کا درد کی آخری آیت میں جہاں یہ بتانا مطلوب ہوتا ہے کہ اگر زندگی قوانین خدا بندی کے مطابق بسر مطلب کی جائے تو پھر یہ کارگاہیں آیات کی خوشنو خوبی سے چل سکتا ہے اس کے لیے آرمی کائنات کو نکال ہے کماوا سے مماثل فرض تم دیکھو کہ خارجی کائنات میں ہر شے خدا کے قوانین کے سادہ زندگی بدل کرتی ہے تو یہ کائنات کا نظام کس خشن و صوبی کے ساتھ چلتا ہے یہاں سے اکثر یہ سوال دنوں میں ابھرا کرتا ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ مضمون خاص طور پر بے ساخ کا کیا اتر ہے صاحب دنیا میں مستبد اور زائد انصوبوں پہ بالا دست اپراد کس قدر مدالم اٹھاتے ہیں کتنی ویاپتیاں کرتے ہیں غریب کمزور دہی کا دار مضلوم کچھ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ خدا بیٹھا ہوا آسمان پہ کیا کرتا رہتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بدلو ختم کرتے رہے یہ مظلوم جو ہیں ان سے وہ پہمتے ڈھاتے رہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ ان کو روک دے کیوں نہیں آتا ہوتا کہ عالم کا جو ہاتھ مظلوم کا گلا دبانے کے لیے اٹھتا ہے وہ وہیں پتھر کا پتھر ہو جائے خدا کیوں نہیں ان کو روک دیتا اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے مزروم اپنی بے بس میں بےکسی میں چاہتا یہ ہے اور وہ تو پھر جب انتہا ہو جاتی ہے اس کی مایوسی کی تو وہ یہاں تک کہنے لگ جاتا ہے کہ پھر بلاثر اس کھاؤ کو ماننے سے فائدہ دیا ہے جو ہماری مدد کے لیے نہیں آتا یہ سوالات ابھرتے ہیں جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ تم خود ذرا سوچ کر فیصلہ کر لو ایک کائنات کی جتنی چیزیں ہیں انہیں تو مجبور پیدا کیا گیا ہے انہیں شاید اختیار و ارادہ نہیں پیدا کیا گیا جس قانون کے تابے انہوں نے زندگی بخل کرنی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے اور وہ مجبور ہے اس کے مطابق چلنے کے لیے کہ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے اس کو رانمائی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تمہارا جیتا ہے تو اس کے مطابق چلو جی چاہے اس کے خلاف چلو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی جی چاہے تو اپنے معاشرے کو ان قوانین کے مطابق اس شکل کر لو جی چاہے اس کے خلاف کرو جو تمہارے اختیار ارادے پہ ہیں تو جس قسم کی روش تم اختیار کرو گے اس قسم کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے انسان کی سورت میں یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا امتحان ہے جو انسان کی سورت میں لایا گیا بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے حارمی کائناط اور انسان کے نقص کے اندر اب اگر خدا انٹرفیئر کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اس اختیار ارادے کو سبب کر لے وہ مجبور کر دے انسان کو بھی کہ وہ اس خاص روش پر اپنی مرضی سے نہیں مجبوراً اس روش کے اوپر چلے جس سے تم چاہتے ہو کہ انہیں چلنا چاہیے وہ کہتا یہ ہے کہ اسے ذرا سوچ سمجھ سے بات کرو یہ تو ٹھیک ہے کہ مزدور یہ چاہتا ہے ظالم کے ہاتھ کو کوئی مافول پر کھینچے قوت روک دے اور وہ ظلم کر نہ سکے لیکن پھر یہ بات کسی ایک فرد یا ایک ظالم یا ایک معاشرے تک نہیں رہے گی پوری نا انسانی کو ایسا پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے اسے بھی خدا کی مرضی اور خدا کے قانون کے کاغذات سن و کرہن جبرن چلنا پڑے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تمہیں بھی پتھروں کی طرح مجبور پیدا کر دیا جائے حوالات کی طرح ایک ہی ڈگر پر چلنے کے لیے تمہارے اختیار کو سرب کر دیا جائے یہ ٹھیک ہے کہ مزم اپنے بےکسی میں تو وہ سکار ہوتا ہے لیکن اگر وہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچے تو وہ بھی کہہ دے گا کہ نہیں سر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے وہ یہی کہے گا کہ صاحب ظالم کا ہاتھ تو روک دینا چاہیے اس کا ارادہ تو سرب کر لینا چاہیے میرا نہیں ہر کا نہیں تو سوال تو اس میں ان پرا دیکھ کا نہیں ہوگا بدھی کا ارادہ تو خدا ثلب کر دے اور کسی کو شاید ارادہ رہنے دے وہ تو ایک نو ایک فیشیز ایک دن سے ایک مخلوق ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کار پرواہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا اختیار اور ارادہ سلب کر لیا جائے یہ جسے آپ آزادی کی جنگ و جیب کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اب کے خود اراد کسی کے ارادے پر پابندیاں جو عائد کی جاتی ہیں اسے غلامی کہا جاتا ہے <coughs> انسان کی ساری تاریخ کی جدوجیت کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے پر کسی قسم کی خارجی پابندی کو گوارا نہیں کرتا پائے اس کے لیے لمبی لمبی جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں جانے دے دیتے ہیں لوگ یہ کی جنگ آزادی کی لڑائیاں کیا ہیں پھر وہی الفاظ دوں ہل کے خود ارادیت یعنی میرے ارادے کے اوپر کوئی دوسرا شخص جبر نہ کرے کوئی پابندی عائد نہ کرے انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ارادہ مسلسل کر دیا جائے یہ جی جو گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے میری حسم اپنی زندگی کی ایک ہے ہفتوں میں جاتی ہے میں اس پارٹی سے باہر کہیں نہیں جاتا یہی جی رہتا ہوں لیکن اگر ایک دن کے لیے وہاں باہر کے پولیس سٹیشن کا تانے دار یہ کہہ دے کہ صاحب آپ کو حکم آ جائے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے آپ دیکھیے دو گھنٹے کے بعد کیا, کیا ہوتی ہے یا یہ سب چوتا ہوں نا جاتا ہوں اس سے میرے ہر ارادے کو میرے وہ جو اختیار کا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ میری آزادی کے راستے جوڑے ہیں اس کو پابندی بنائی جا رہے ہے کوئی انسان اسے دوبارہ بھی کر سکتا چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ دیکھ لیجیے وہاں بھی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو روک کے دیکھیے مجبور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں مان تو دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اندر ان کے لیے کتنے سرکی کے جذبات بنتے ہیں آتما نہتا ہے تو ہم اسے کاٹتے کہتے ہیں بھارت ہم کو کارتے رہتے ہیں یہ نہ کرو زور نہ کرو گوڈی نہ اڑاؤ چھکے نہ جاؤ گر جاؤ گے یہ کرو گے ہم ان کو کھیلنے نہیں دیتا اسے مانے یہ ہوتے ہیں کہ ہماری آزادی کو طلب کیا جا رہا ہے کوئی اسے پسند نہیں کرتا کہا کے تم یہ خیالات دن میں لاتے اور جب ہم باہر کی کائنات کی دنیا کی نثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے وہ کس نظوسن سے چل رہی ہے تو اس دو... وقت یہ چیز دین میں دوبارے آتی ہے کہ انسان نو انسانی کے لیے بھی یہی شکل کی انہیں اختیار کر دی گئی دین میں سے بھی بھارت مجبور ایک ہی جگہ اب ایک ہی رکش کے اوپر چلتا جاتا تو کہا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا یش یو تمہ ناسو جاتے برآرین وقت آنندہ ہو آنازانے کا اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا ہمارے مشیت کے پروگرام میں یہ بات ہوتی کہ انسان نو انسانی کی تکلیف بھی کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح ہوتی تو ہم اس کو قائد اختیار و ارادہ پیدا ہی نہ کرتے اور ہمارے لیے کسی وقت بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک قسم کی ناؤ جو ہے کو ختم کر کے کسی دوسرے ٹائپ کی ناؤ کو پیدا کر دیا جائے ہو سکتا ہے ہماری نصیحت میں یہ نہیں تھا اندیشہ کے مانے یہی ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ہم کرتے یہ ہماری نصیحت میں نہیں تھا ہماری نصیحت میں جو اس کا احاطہ نصیحت کا خدا کا جس میں عالم امر جہاں کہتے ہیں اشیاء کائنات کی تخلیق ہوتی ہے ان کے لیے قوانین بنتے ہیں وہاں تو اس نے کہا ہے کہ وفال معاشیا جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ وہاں کرتا ہے اپنی نشیت کے مطابق کرتا ہے کسی اور پہ اس میں دخل نہیں ہوتا اور انسانوں کی دنیا کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اے ملو ماشے تم یہاں تمہاری مصیحت چلتی ہے اب تم اپنی مصیحت اور مرضی کے مطابق جو چاہو چاہ کرو وہاں تم دخل نہیں دے سکتے یہاں ہم دخل نہیں دیں گے دے سکتے ہیں وہ کانندہ ہو حالات والے یہاں دیکھیے یہ قبیر جو کہا ہے کیا بات ہے تمام کے آخری الفاظ کی جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ آپ کے آخر میں جو صفت آتی ہے خدا کی بڑی دور طلب ہوتی ہے یہ کبھی جو ہے کے وزن کے اوپر یہ وہ فکت ہوتی ہے جو مسلم سے چلتی ہے کسی ایک وقت میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو وہ ٹھیک ہے وہ فائرن کے وزن کے اوپر آتی ہے قادرن آ جاتا ہے وہ لیکن وہ شہر کہ جو اس میں ہمیشہ کے لیے وہ چیز موجود ہو تو اس کے لیے یہ وہ کبھی یہاں کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم نے وہ قدرت نہیں رہی قدرت تو ہماری آج بھی وہی ہے اور پھر نفلِ قدرت بھی عربی زبان میں تو یہ بات نہیں وہ تو پیمانے مقرر کرنا ہوتا ہے نا فریر پیمانے پیمانے مقرر کرنے والا خارجی کائنات سے پیمانے یہ تھے کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں ہے تمہارے لیے پیمانہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے دو امکانات ہوتے ہیں ان میں سے جو ان سا جیتا ہے تم اختیار کر سکتے ہو یہ پیمانہ تمہارے لیے اور یہ پیمانے مقرر کرنے کی قدرت جو ہمارے ہاں ہے یہ شرم نہیں ہو گئی ہم قبول ہیں جب جی چاہے وہ پیمانے مقرر کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کر سکتے ہیں وہ جو کہ برائے اگر قادری متلک ہے تو پھر اب وہ مجبور کن ہوئے اس چیز کے لیے وہ مجبور نہیں جو اپنے اوپر خود کوئی پابندی عائد کر لیتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا جیسا میں نے ابیئر کیا ہے میں ہفتوں اس چار بیواری سے باہر نہیں جاتا مجبور نہیں ہوتا اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں لیکن اگر کوئی باہر سے یہ کہہ دے کہ تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا مجبور ہو جاتا ہوں اس وقت خدا نے خود اپنی وہ قادر مطلق ہونے کے اوپر خود پابندیاں کچھ عائد کی ہیں اور وہ عائد ایسی کی ہیں کہ اس بدرد کے باوجود کہ وہ ان کو توڑ سکتا ہے ان کے خلاف کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں کریں گے نہیں ایسا قبیر ہے وہ لیکن جو اس کی نصیحت نے طے کر دیا ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے تو اس لیے کہا کہ یہ چیز نہ دیں میں تم رکھو کہ خدا انٹرفیئر کر کے تمہاری مرضی کے مطابق اس کا ہاتھ روک دیں اس کا گلا کاٹ دیں اس میں پھنسی آ جائے یہ چیز ہو یہی کرتا یہ کچھ کرنا ہوگا کہ تمہارے متعلق مطلب بھی یہی کیا جائے گا اور تم اسے تو پسند نہیں کرو گے اب دیکھیے بات جو ہو رہی ہے انسان کے سیار و ارادے کی ہو رہی ہے جو ہی یہاں کہا کہ زالے کا کبیر ہے ہم کبھی ہیں اگلا حرف ہے من کانا یوریزوں سے رابط دنیا اب تمہارے ارادے کی بات ہے دیکھتے ہیں کہ ہی انسانی ارادہ جو ہے اس کا قبض آ گیا یہاں بات ہے ربض کی نایا آپ کے اندر اب تم یہ جو کچھ کرتے ہو وہ یہ صورت ہے کہ مفاد آجنا تمہارے سامنے ہوتا ہے اس کے پیچھے لبکتے ہو تم پھر نہ حق نہ انصاف قانون کوئی چیز تمہارے غن میں نہیں رہتی یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے قریبی پڑا ہوا مفاد تبھی زندگی کے مفادات ان کے پیچھے جاتے ہو اور ہم تمہیں ایک نظام دیتے ہیں اس نظام میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ قریبی مفادات تمہیں حاصل نہ ہوں وہ نصاب ہم ایسا دیتے ہیں کہ من کا نہ جو و ثوابت دنیا کا ان ہے ثوابط دنیا ون آخرات تم بھی اپنے لیے تجویز کرتے ہو تو اس میں صرف وفاد عادلہ ہوتا ہے اور مستقبل جو ہے اس کا مفاد تمہارے پیش نظر نہیں ہوتا لانگ ٹرم بزنس تمہارا نہیں ہوتا جلدی سے کچھ کر لینا چاہتے ہو اور ہم تمہیں ایک ایسا پروگرام دیتے ہیں کہ جس میں یہ مساد عادلہ بھی حاصل ہو ہوگئے اور پھر اگلی مستقبل کی زندگی تمہاری جو ہے وہ بھی درخت چندہ ہو تو کہو ان دونوں میں سے کون سی چیز اچھی سیدھی سی بات ہے کہ انسان اگر جذبات سے مغلوز نہیں تو وہ یہی کہے گا کہ جو بھی مل جائے اور وہ بھی ٹھیک ہو سروس میں اور خاص طور پر سروس کے آخری دوران میں آدمی بڑا محتاط ہوا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا احساس ہوتا ہے اس کے بعد پینشن ملنے والی ہوتی یہ ہر ماں کی تنخواہ تو ملتی جاتی ہے احساس تو پہلے دن سے ہونا چاہیے لیکن آخر میں جا کے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے کہ باقی عمر کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملنی ہے تو بھائی زیادہ موقع ہونا چاہیے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کا اثر پینشن پہ جا کے پڑے یہ کیا چیز ہوتی یہ مفادے آگلہ قریبی مفاد تو اس کو ہر ماہ کی تنخواہ سے ملتا رہتا ہے لیکن اس وقت پھر ذرا مفاد آخر بھی جی ہے نا. اس میں نگاہ اس سے ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر جو ہے وہ اس کے اوپر گزارنی ہے اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر جو اثر پڑ جائے اس کا یہ سوچتا ہے انسان لیکن اس کی بھول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو یہ صرف یہاں کی موت کے بعد سمجھتا ہے کہ ریٹائرمنٹ نہیں بلکہ ختم ہوگی تعلیم اگر یہ معلوم ہو کہ اس موت کے بعد پینشن کی ضرورت ہے تو بتا دے آخرت بھی یا کچھ دین میں رکھے وہ کہتا ہے سوچے تو کوئی یہ پروگرام اچھا ہے کہ دیکھی کی یہی بات ختم ہو جائے یا یہ اچھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تعلیم میں پینشن ملے ملے اور تنخواہ سے ملے کون سا پروگرام اچھا ہے ہر پرنسپل آدمی یہی کہے گا کہ صاحب یہی پروگرام اچھا ہے نئی غریب ہو یہ دیکھے یہ جو کائنات کی اشیات جن کو مجبور پیدا کیا گیا ہے ان کے لیے آخرت نہیں ہے ان کے لیے مفاد آگے کرتا تمہارا سیارو ارادہ جسے تم نہیں چاہتے کہ سرگ ہو یہ اس کے ساتھ بھی لازما ہے کہ مفاد آگنا کے بعد مفاد آخر بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے جو یہ چاہتا ہے تو ہمارے پاس پروگرام ہے وہ یہ بھی دے دیتا ہے لیکن اس میں دو چار ذرا سخت مقام آتے ہیں اور پہلا سخت مقام یہ ہے کہ اس میں معاشرے میں عدل اور انصاف برتنا پڑے گا اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی ملے تو اور وہ بھی ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی دوسرے کا حق طلف نہ کرو جس کے سامنے صرف مسالے دنیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے جائز ناجائز ہر چیز وہ استعمال کرتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے قانون کی گرفت میں نہ آئے اور اگر آ جائے تو اس سے چھوٹنے کے لیے کوئی تدبیر کر لی جائے اس نے کہا کہ یہ مفاد دنیا بھی ملے گا مفاد آخرت بھی ملے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں عدل کے نظام کے مطابق زندگی بدل کرنی پڑے گی کسی کی حق کلفی نہیں تم کرو گی خرچ میں یہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا نظام عدل کے معاملے میں قرآن کریم نے یہاں یہ ایک آیت دی ہے عزیزا نے من میں کہتا ہوں کہ اگر اس ایک آیت کے اوپر کسی طرح سے عمل شروع ہو جائے تو آپ دیکھیے نہ اسکول کی ضرورت ہو نہ لمبے چوڑے عدالتی نظام کی اتنی بڑی ضرورت ہو نہ بے انصافیاں ہوں نہ بے گناہ پھانسیوں پہ چڑھے نہ گناگار مجرم دھن بناتے ہوئے پھرے کوئی صورت ایسی نہ ہوئے اور وہ آئے تھا قانون شہادت کے مطابق قانون آباد کو یہ علم ہوگا کہ اس نظام ادب میں سب سے مشکل قانون قانون شہادت ہے بہت مفید بڑا پیچیدہ بڑا مشکل اور اس کے باوجود اس کا اعتراض کہ یہ قانون مکمل نہیں ہے اس میں اتنے میں لوٹ رہتے ہیں کہ ایک جن کس چیز سے فیصلہ کرتا ہے وہ جو شہادتیں اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور ذریعہ اس کے پاس نہیں ہوتا اور یہ جو کچھ ٹوچر نیچے ہوتا ہے عدالتوں کے اندر تو کس بیسٹ پہ ہوتا ہے شہادتوں بیسٹ پہ ہوتا ہے پہلی چیز اب اس کے سامنے لائی جاتی ہے جسے ہم وکیل کہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے شہادتوں کے متعلق کیا کیا جائے جو یہاں سے بگڑنی شروع ہوتی ہے وہ شہادتیں تو آخر تک بڑھتی چلی جاتی ہے اسی میں دار مدار ہے نظام عدل کا مدار شہادت کے اوپر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن یہ ایک آیت جو ہے اس میں اس شہادت کے متعلق کیا کہتا ہے اور سوچ لو ندین امن و قوم کا زامین بالخت سے نظام عدل کے اوپر قائم رکھ اس کا مدار ہے شہادت کے اوپر ہر مقدمے میں گواہ یا پروسیکیوشن کے ہوتے ہیں کس طباثا کے ہوتے ہیں یا ڈیفینس کے ہوتے ہیں صفائی کے ہوتے ہیں یا مدئی کی طرف سے ہوتے ہیں یا مدعا لہر کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جو بھی گواہ کسی پارٹی کی طرف سے گیا اسے اس پارٹی کے مفاد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ جو گواہ منہرد ہو جاتا ہے اس کے لیے اطلاع اور ہے پولیس والوں نے کہا کہ نیچے کے تم ایمان لے کے چلے جاتے ہو اور وہ جو بھیل گواہ ہے اس کو تم پیش کیوں نہیں کرتے تم پھر پیش کر دیں گے اچھا کہنے لگا آخری بات ہے پھر نہیں میں کروں گا اس کو پیش کرنا ہوگا اگلی تاریخ بھی آیا تو انہوں نے وہ گواہ جو پیش, کیا انہوں نے کیوں نہیں پیش کر رہے جی وہ گواہمان کی وہ کہ میں سائف کہہ دیا گا بئیمان ہو گیا ہے. <laughs> سال سے بہم یہ آخری بات بہم ہوتے ہیں تو وہ ہوتے تھے گھر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو پیسہ کیا تو اس کو بر کر دیا جاتا ہے شہادت کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے ایک نفز عزیزان زور گرچ میں آ جاتی ہے کہتا ہے شہادت کے متعلق پہلی چیز یہ ہے نہ اس تلاشا کی شہادت نہ کفائی کی شہادت نہ مدئی کی طرف سے نہ مدعا کی طرف سے شہدا علی صرف خدا کی طرف سے کاٹ کاٹ کے رکھ دی اور اس سے اگڑی بات تو وہ ہے کہ اس سے تو روح کا پتا اٹھتی ہے شہادت جو خدا کی طرف سے شاہد بنتا اور شہادت جو آ کے وہ اس طرح سچی سچی شہادت وَلَوْ عَلَىٰ و نو ادا انت سے تم شہادت خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں چونا جا سکتی شہادت ادا انت سے کم اجی والے کے سوا شاعری کوئی اور کہہ سکتا اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مجرم خود وہ بیان دے جو اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے یہ الا جو ہے اربی جاننے والے جانتے ہیں کہ خلاف جانے کے لیے لفظ آتا ہے ناؤ آلہ ان کو سے کی. سچی شہادت تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے گا اب سوچ لیجیے کہ اگر مجرم خود سچی بات چاہتے خا وہ اس سے خود پھانسی پہ کہنا چل رہا ہو یہ کتنا آسان ہو جائے گا یہ نظام عدلاب کے لیے یہ مدعا آ ہے تو ایک طرف رات ہے یہ مجرم جو شاہ شہادت پیش کر رہا ہے یا شاہد یا گواہ بن کے آ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں مانگا اپنی طرف سے تو مانا اپنے ہاتھ میں میڈم کسی کوئی نہیں ہے اذان خوشی تم ہاں وہ شہادت تمہاری کے بھی خلاف کیوں نہ جائے تمہارے اپنے آپ کے بھی خلاف کیوں نہ جائے تم آ کر سب کی شہادت کو کی طرف. یہ تو ہے جہاں خود وہ مجرم ہے اور جہاں صرف گوا کی حیثیت سے پیش آنا ہے تو اوین والدین والا قرادین تمہارے ماں باپ خلاف کے خلاف کیوں نہ جائے تمہارے عزیز رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ جائے یہ تو ہو گئی یہ خاندانی اور عزتاری کی محبت جہاں جاتی ہمارے اس نظام عدل میں بھی جن کو انٹرسٹیڈ بےٹنیسز کہتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو اس کا چچا ہے یہ تو اس کا مامو ہے ان کی شہادت زیادہ سستا نہیں کرا دی جاتی وہ ان کے مطلب کہتا ہے کہ ماں باپ یا ہی کیوں نہ ہوں ان کے خلاف جا پہ بات چلی چلیے معاشرہ میں آئے محلے کا چوکری دولت مند آدمی اس کے خلاف سے کون دے گی مقابلے میں غریب غریب کے حق میں سے کون دے گی مصیبت میں پھنسنا ہے تین یا کون غریب اور وہ دولت مند ہے یا غریب ہے سوال ہی نہیں تم اس طرح کی شہادت دے کے کسی کے चाहते بننا چاہتے ہو نا کسی کے حق کے لیے برداشت کرنا چاہتے ہو نا فلّا ہو اہلا بے حنا کم سے زیادہ خدا کو اس قیمت کے حقوق کا پتا ہے زیادہ وہ قریب کار ہے وہ جانتا ہے کس کا حق ایسا ہے جس کو معبود کرنا چاہیے جناب اس کے متعلق اس طرح سنا خرچ جائے جو ساتھ ساتھ سسی کھچی بات ہے وہ کیا کیجیے جی ہم جانتے ہیں کون حق میں ہے کہ اس کا حق زیادہ اس قابل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کم سے زیادہ ہم ان کے قریب ہیں چار لاکھ بات جانے کا پھر اس شہادت میں فلاح تب تعا تمہارے اپنے جذبات بھی کسی طرف میں نہ لے جائیں غلط تک ان کا بھی اجتباع نہ کریں دیکھ رہے ہیں شہادت کے متعلق کہاں تک احتیاط برت رہا ہے قرآن فلاں تب تک وہ ہوا انتاد جذبات کی بات درمیان آپ میں آ گئی تو عدل نہیں کر سکتے بدل تو آپ کو پتا ہے نا یارت کس لفظ بولتے تھے اس لفظ کو یہ خطروں پہ یا گدے پہ ان ساڑھے چھت کہنے رہے پنجابی سے یہ جو لادتے ہیں نا دونوں طرف دیکھ کے وہ بوریاں ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں اسے نادتی ہیں کبھی آپ نے اس قسم کا بھی دیکھا ہوگا کہ گدا اس پہ بوجھ کس قسم کا لدا ہوا ہو اور ایک طرف سے وہ ذرا سی ہوئی ہو وہ کس مصیبت میں ہوتا ہے وہ چلنے والا گدا اور اگر دس پندرہ قدم اس طرح سے وہ چلایا جائے تو اس کے بعد پھر وہ چھٹ پھلے ہوں گی چھوٹا ہوتے ہوں آئے گا جو گانے پڑکتے تو چھوڑے ہوں گے آگے ذرا اس بوجھ میں اگر اس کے ادھر اور ادھر کے وزن میں کمی ہو جائے کیونکہ ایک طرف اس کی یہ ہوتی ہے اور اگر وہ ایسا مساوی وزن ہو کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہو تو بڑی آسانی سے وہ چلا جا رہا ہوتا ہے یہ جو تحقیق ہوتی ہے ان دونوں طرفوں کی دونوں سائز کی دونوں طرف کی گوریوں کی کہ اس میں ذرا وزن کا فرق نہ ہو اسے وہ ادن کہتے تھے کہتے ہیں کہ اگر تم میں ذرا بھی اپنے جذبات کے طرف تم جک جائے تو ادھر یہ بوڑھی جو ہے جک جائے گی پھر چلا نہیں جائے گا اس ووٹ کو لے یہ بھی نہ کرو عدالت میں آ گئے بات تو پھر ایک سچی کہنی ہے لیکن پھر بھی اندر سے کوئی چیز گرست کر رہی ہے تمہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کچھ جنمانی سی بات تھی دور حاضرہ کی تعزیب میں ایک چیز ہے ڈپلومیٹک لینگویج بوری کاری گری اس میں سمجھی جاتی ہے आम طور پہ یوروپین نیشن اور ان میں سے خاص طور پہ انگریز ماسٹر ہینڈ ڈپلومیٹک لینگویج گھنٹوں سے بات کرے چلے جائیے کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ دے کوئی ایسا جواب نہیں جس میں آپ پکڑ سکے سب کچھ کر کے اٹھ جائیں گے پیاز کی طرح چھڑکے اتارتے چلے جائیے اتارتے چلے جائیے, جائیے. نہیں وہی انسان جہاں جیتا ہے جن مانوں میں جیتا ہے وہ استعمال کر لیتے ان کی کسی اسٹیٹمنٹ کسی ریزولیشن کو کہیں چیلنج کر کے دیکھیے پھر دیکھیے اس کے انٹرپریٹیشن کے کیا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ رہ جاتے رہیں گے یہ ہے ان کانون ٹو بات کرو تو ایسی سی بھی جیسے وزیر خاں کی की کی پچھلی دیوار ہے <سنحن> نیچے سے اوپر تک مزاج ہے جو سینٹی میٹر کا بھی کہیں فرق نظر آ جائے سی ڈی کھڑی ہوئی <سنحن> اور یہ دوسری زبان ڈپلومیٹک لینگویج کرتے بات غیر مسم الفاظ میں زمانی الفاظ بھی یوز نہیں کرنے یو بھی نہ کرو اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے سمن نہ کرو ڈھونڈے چلو بھائی مدئی کی طرف سے بھی دعوی مدعا کی طرف سے بھی خوش اور کہتے یہ سنا گیا اپنی زمین کی طرف سے بھی مطمئن کر خلاس زمیر تو نہیں ہے کچھ کا جو یہ خلاف زمیر کچھ نہیں ہو رہا تو, تو ہی نہیں اور آو توڑے جس شہادت دینے سے ایراض نہ برت تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ سمان آتا ہے تمہارے پاس اس بات کے متعلق پتا خود جا کے تیار ہو کے وہاں کھڑے ہو جائیں اس لیے یہ کیوں بھی کچھ ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے فی المل رہا کہاں بےمار کام ادھونا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی سچی سچی رپورٹ تو پہلے کام چکی ہوئی ہے وہ جو اس نے جو پر کر رکھے ہیں نا اپنے یہاں کے سی آئی ڈی والے وہ تو کے کی رپورٹ وہاں پہنچا دیتے ہیں کیا اس سے کیا جو ایجوکیشن کر رہے غلط بیانی رومانی کی بات اراغ برتنا بات کے پیچھے چلنا کچھ نہیں ہو سکتا آپ میں نے آپ کے سامنے پیش کر बता مفہوم بتا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سے ہر ایک کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ سر ناممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے نا یہی بات نہیں آ رہی سب کون ہے اور تو چھوڑ دیجیے خود اپنے خلاف جا کے شہادت دے کے اور پھانسی پتھر جائے پھر کیا باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے وہی جو دعوے دار ہیں اس چیز سے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پہ خدا پر رسول پر قیامت پر آخرت پر ہم وہی لوگ ہیں نا پھر کیوں اسے ناممکن کہہ رہے ہیں علیزان گزارش کروں گا قرآن کے اس ربز کو دیکھیے اور صرف سن سنی اپنے کیوں نہیں یہ ہو سکتا کیوں ہمارے سنگوں میں یہ آ رہا ہے ناممکن ہے میں کہتا ہوں تو یہ ایک ہندو جی کو قرآن کو قرآن نہیں مانتا وہ یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ بات نامکن ہے ایسی بات کہہ دی <laughs> یہ مسلمان یہ کہتے ہیں ناممکن ہے کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے کہا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو ایمان ہے نہیں تمہارا اس کے اوپر اگر یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ ممکن ہے تو کہا جا یہ لینا آ بنو آئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایمان لائے کر عظیم نا تھا عجیبہ نہیں مانا ایمان نہ ممکن ہو جائے گا جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم یہ اس لیے بے یقینی پیدا ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا ایمان ہے نہیں اس لیے یہ غیر مسلموں سے نہیں کہا جا رہا نہ آپ کو کبھی غور کیجیے گا عزیزہ نعمت سلاوت شلاب کے لیے میں کر ان مقامات پہ کھڑے ہو کے یہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے نا کہ مسلمان کے کافت مسلمان کام مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا کافی جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی قرآن کی روح سے پیدا ہونے والا بچہ میں مسلمان ہوتا ہے ہم کافر ہوتا ہے جی جی اسے اس کے بعد زندگی میں مسلمان ہونا پڑتا ہے کافر بننا پڑتا ہے یہ وجہ کہ قرآن نے ایمان کے سے دیا چیزیں چیزوں سے لا کیے ہیں جینا آمد आपने सब मार्जी क्या की है यह करनी पड़ती है आप नहीं समझने आज ये तो बात क्या कहना है वो सब कदाजी दीजिए वो कुछ करना करता है جب وہ کچھ کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی مارتا ہے اسے مارنے والا کہتے کسی کو کچھ دیتا ہے سوچے دینے والا کہتے ہیں کسی ایک دیتا ہے جو مر kis دیتا ہے پھر اس سے وہ دینے والا کیا مطلب ہی نا آدمی کہتا نہیں جو نہیں کہتا ہے جو ایمان ڈالتا ہے اسے بولنے کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے ایسا ہوا تھا ہم سے کافی کہتے ہیں یہ دو ندریات حیات ہیں یہ دو ایسی چیز سنائی ہیں یہ مسمن کام ہے کچھ ایک قرض زندگی ایک نظریائے حیات اپنے فرو سے ان کی قیمت کی بنیاد پر سیارے عراجوں سے سب سوچ کر جب اختیار کیا جاتا ہے اسے ایوان کہتے ہیں ایسا کرنے والا جو ہے اسے مومن کہتے ہیں اس کے برف نظریہ زندگی زندگی کسی زندگی کا نام ہے سبھی آزاد ہے اس سے آگے کچھ نہیں نہ دور ہو چکی دوسری جو قدر کی عادت جو یو پی نے اس طرح سے جو زندگی کے متعلق یہ ایٹی ٹیوڈ اب کی طرف ہے اسے حاصل کرتے ہیں ایسا کرنے کو کہتے ہیں اسی کو جو, جو تو تو آپ توڑیے یہ منہ کے طرف آ جائیے یہ ہم جو مسلمان ہیں خدا رکھ دی گئی ہے کسی نے ہم سے اس طرح سے ہے یہ جیتا کہ قومی ہے سیت تو ہم سب مسلمان ہیں وہ کہ دیکھنے جا رہی ہے اور ندینہ آمنوں یہاں کیا کیا خطاب کیا جا رہا ہے وہ آمن اس لیے کہا کہ مسلمان کا گفت تو قرآن میں ہے نہیں یہ جو اس انداز سے ہم تو خود پیدائشی ہی ہیں اردو کے کچھ قبائل تھے جب لوگ منگا گروپ میں آئی ان کی عزمت اور ساست کو اور حسمت کو اور شانت کو اور کبرت کو اور جگروت کو دیکھ کر کچھ قبائل تھے کہ جنہوں نے سرے تسلیم خم کر دیا ان کے سامنے اور پھر سیدھی سی تی بات ہے کہ انہوں نے پھر بتا دیا ہوگا اس کے بعد مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو مولن کہنا شروع کیا قرآن میں ہے یہ چیز کہ ان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو مولم نہ کہو یہ کہو اسلم ہم اس مملک کے سامنے ہم نے سرینڈر کر دیا ہے اپنے آپ کو کیوں نہ مولن کہو کلمہ یا ایمانت ہی کروں گی ایمان تمہارا دل کے اندر نہیں اتر آدھی وہ تو انہیں بھی روکتا ہے مومن کہنے سے جن سے قدر کی گہرائی میں ایمان ابھی نہیں اترا کچھ تو کیا ہے انہوں نے لیکن ابھی وہاں تک نہیں سوچا بورنگ کی ہے انہوں نے لیکن وہ بورنگ پانی کی سطح تک نہیں لگی آئی انا دو پانی نکلنا شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ کہ وہ تو بول کر رہے چھ گھر اوپن کر دینے والے ہیں روپا رہا آگے یعنی ہم نے اتنا بھی نہیں کیا لیکن ساتھ آتے ہیں مسلمان اور یہ اگر مسلمان کی کرم نہ مارے ہو تو وہی آئیے نام تو <todha> آ یہ بڑو بڑی بنے پھرتے ہے پنجابی کی دکان بنائی ہوگا جی نا ہم بتا دیں اپنے ہاتھ کو کریٹ میں رکھے ہوئے بار ہار مردم شماری کے رجسٹر میں دیکھتے ہو قومی حصیت سے یہ کہتے جو ووٹ کے لیے کہہ رہے ہو یہ کہا جا جینا ہم نے یہ جو تم نے سمجھا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے یہ ممکن نہیں ہے ممکن ہو جائے گا کیا کرو آمندہ ہے برسول ہی بل کتاب نہیں کر دار رسول ہے ایماندار اس کے بعد سے ایماندار رسول سے ایماندار اور کتاب کے اوپر سے اس کے اوپر نازل کی ہے ایمان دیر آگے تو یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا یہ ممکن تھاؤں کے لیے جو ایماندار تھے تاریخ میں یہ ماقعات ہمیں ملتے ہیں شہر کی تنہائیوں میں ایک دم ہو جاتا ہے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھا. اور وہاں سے دل بلا ہوئی وہ عورت آ جاتی ہے ان سوچنا کے پاس ضرور مجھے اس جم کی بتا دیجیے یہ اپنے خدا شہادت دینے کے لیے چلا یہ کیسے ممکن تھا کوئی نا صحبت بھی چیز نہیں تھی تو فرشتے نہیں تھے انسانی کی ساری کمزوریاں ہی وہ تھیں جو ہم نے دی ایک گری کی جو ہم نے کیمانداری ایمان اس بات پہ تھا کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو پھر بھی ایک دیکھتا اور جب دنیا کی کسی عدالت کو سزا نہیں ملتی پھر بھی ایک عدالت ہے جہاں سے اس کی سزا ملنی ہے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے سزا ملے گی عدالت ناقاب سے ہی کیوں نہ سزا لے لی جائے کہ وکیل کی گنجائش تو رہے گی خوب بخار سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے تاریخ بتا رہی ہے کہ ممکن ہے آج جب کہ ہم نے اور فیصر یہاں ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے اگلی زان ستر کروڑ کی آبادی مسلمان کیا اس میں جا کے حکاج کے پہلے دوسرے ممکن ہے اگر کسی سکتا ہے ہر دونوں ممکن ہوتی ہے مان تو حالت ہماری لی نہ ہوتی انسانیت کی آج حالت یہ نہ ہوگی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ تم کیسے ہو اپنے آپ سے نبینہ آمنو آمین لہذا دینا نے یہ جو ہم بم بھی سمجھ کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ سے اطلاع اللہ خاگے اندرام دھوکہ دے رہے ہو تم خدا کو دھوکہ دے رہے ہو ان کو جو آتی مومن سے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو قرآن دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ اور دھوکہ تو کھل جاتا ہے ایمان لانے والا تو اس ایمان لاتا ہے خدا کا ارشاد ہے کہ شہادت دو سچی جا کر خود وہ جاتے وہاں خدا کی طرف سے جواب جو انتظار نہ کرو کہ تمہیں سمن آئے گا تو عدالت میں جاؤ گے اپنے خلاف جا کر شہادت دے دے تو وہ اس پہ ہو گیا ہے خدا چاہتا نہیں ممکن ہو جائے گا اگر تم ایمان مان لے آؤ گے نہ ممکن اس لیے ہے کہ ایمان نہیں ہے نہ بھپتا آپ نے اپنے آپ کا سنمان رکھ لیا سواری تو بندی نام رکھ لیں اور سرمایا آپ نے کہا یہ ہاتھا ہے تو یہ تو بڑی بڑی عظیم چیزیں جو قرآن میں کہیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم سمجھتے ہیں ممکن نہیں ہے جب بھی کسی سے کہا جائے کہ صاحب نظام یہ جی ہے اس طرح سے ایک شخص جان مار کر محنت کرے اس میں سے کم از کم اپنے لیے دے زیادہ سے زیادہ دوسرے کے لیے دے دے ہیں کہ ساتھ انسانی فطرت کے خلاف جو اللہ جس قسم کے اپنے لفدات ہیں اپنے مفادات ہیں اپنے آدمی فاقات ہیں نا اسے انسانی بکرے چاہ رہے ہیں تو یہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنے اشار کیے دوسروں کے لیے جانے والی دوسروں کے لیے تو وہ ہے انہوں نے سب نے غیر فکری انگل کیے فکرے کے انسانی کے اخبار کی جا رہے تھے اور انہیں یہ سب سے مقدس اختیار کر جتنے وہ لوگ ہیں کتنے انشار کیے دوسروں کے لیے جانے دور ہی دوسروں کے لیے تو غیر فکری ان کی ہے فکر کے انسانی کے خلاف کیے سارا کچھ اور انہوں سب سے مقدس کرار دیتے ہیں عجیب قسم کا خود خریدی ہے نا کرنے کو دکھ نہیں چاہتا کیسے اس میں فلاب فکر جو وہاں مل کر اپنے لیے کمائے اس کے بعد جا کے دے دے سنا اچھا جی انسان کی یہ فطرت ہی نہیں ہے فطرت ہے تو چلا جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جان تھی اسلام تھی یہ فکرت ہے جب یہ سکھاتا ہے تو میرے تو جاؤ فطرت کیا ہے نا اور یہی تک نہیں ہے فطرت اللہ کی فطرت نہ ہے خدا نے اپنی فضرت کو انسان کو زیادہ کیا ہے تو ہسو کھوتے سوتے اپنے حمان جذبے کی تسلیم کا نام پہلے تو فکر سے انسان یعنی اپنے حیمان جذبے کی تسلیم کا نام پہلے تو فکر سے انسان پھر اس دین کے متعلق جین فکر پھر اس کے لیے تسلیم نہیں ہوئی تو یہ جو ہم جس سے ہم ہیں یہ خدا کی فطرت ہے اور چار کو ہی کر دا درد کہاں ہے سنکل جی کے بارے میں کیا آج کل رہنے ہیں اور پھر تماشا یہ ہے آپ کے یہاں اگر در اس سے آپ پہلے سے پہلے کر دے رکا کے دیکھیے آج چلے آئیے آپ دیکھیں گے مویر. یہ چیز کبھی کاغذات پر آگے نظر آئے گی یہ ان شدین ہے فضل اسلام تمہارے انسان کو اپنی فطرتی پیدا کی ہے آپ کو وجہ جماعت کے طور پہ آپ دیکھیں گے جنب لفظ جاتے ہیں تو کبھی کوئی وار کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں یہ چیز کے جا کے اپنے خلاف سے آدت دیں تو ان کے نزدیک کے خلاف فکر قرآن سارا خلاف فکرت ہی آپ کو تعلیم دے رہا ہے جان مارو اور دوسرے کو پڑھ جان کی حفاظت تو سب سے بڑی فطری تقاضہ قرار دیا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے جان دینے والے کے مطلب کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو زندہ تو یہ ہے جسے تمہاری فطرت کا تقاضا مردہ کہہ رہا ہوں لین فصرت فصرت مجبور کی ہوتی ہے لینا نیمان فرق کہتے ہیں وہ سروس کو جو کسی کے لیے مقدر کی جاتی تا کی طرف سے اور وہ اس کو بدلنے کے اوپر کب تک اختیار نہیں رکھتا پانی کی فطرت ہے نشیب کی, کی طرف رہے آپ کی فطرت की وہ حرارت پہنچائے سورج کی فطرت ہے آپ نے بس دور پر دیکھ لی اور حرارت دے جس سے اتنا آپ نے نہیں سکتے اسے کہتے ہیں نیچرل کو آپ ہیں اس کا ہے۔ جو ہے اس کی فطر نہیں ہوتی اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے اس کا چوائس ہوتا ہے اسلام جی نے فصرت میں بڑھایا تو اشیائے کا اعلان چلیے ہسم والا ہوا اب استعمال آتے والا ہے ہوئے ہیں اس کے سامنے انسان کے مطلب ہے ماسوس میں یہ کہا ہو کہ زیادہ تمہارا جی ہے تو ہو اس کی فضرت وکرت نہیں آپ قدم پہ خود فیصلہ اس میں کرنا ہے اور یہ فیصلہ یہ کر سکتا ہے کہ ایسا جرم جس کی کوئی شہادت دنیا میں موجود نہیں اور اس کی سزا بہت ہے جہاں اقرار کہ میں نے جرم یہ کر دیا اسی نے کہا کہ ایسے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ساتھ کس قسم کا تقاضہ قرآن کر رہا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے اس نصاب فطرت کے خلاف نہیں اس لیے یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ ایمان نہیں یا دینا آمن آمرو بلّہ ہے برسو نہیں بن بر کتاب اللہ دینا رسو نہیں بن کتاب اللہ جی اللہ اب یقر دلّا ہے لیکن یہ وہاں کی وردہ جان کی, کی سیچ جو اس کے خلاف رب شختیار کرتا ہے جو پازیٹیولی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کہتا ہے کل یوں ہی دیتے ہیں ایمان کسی حقیقت کی صداقت کو علاوہ مصیرت دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے تسلیم کرنے کا نام ہے اور وہ ایمان اس وقت ایمان کہلاتا ہے جب اس کا مظاہرہ انسان کی سیرت اور کردار روز مرہ کے واقعات سے قرآن کہتا ہے یہ کہ ضرور نتائج کے وقت اس شخص کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ آمان کو رکھا شامل نہیں کیا ہوگا اس کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا جس میں اس ایمان کے مطابق کام نہیں کیے کام آنے والی چیز تو امان ہے یہ ایمان کیا ہے کس چیز سے یقین کہ اگر نومبر کے مہینے میں کھیت کو صحیح طور تیار کیا جائے کس قسم کا اس میں بیج ڈالا جائے اس طرح سے قانونِ زراعت کے مطابق کھیتی باڑی کی جائے تو اس سے اتنا گرو پیدا ہو جائے گا یہ یقین ہے قانونِ زراعت کے مطابق معلومات ہیں ان معلومات کے اوپر یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا یہ تو ایمان ہے اور اگر یہ ساری معلومات ہیں اور آپ کو یقین بھی ہو کہ ایسا ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا شاید میرا ایمان ہے اس کے اوپر اور رہے بیٹھے ہوتا جیتے رہے चरु जाके वाटना नहीं होती तो नहीं है. आपने सोचा नहीं तो कहा है तो उसका ईमान किसी काम में आएगा जो फसल काटने के वक्त जितने बोली हुई नहीं होगी ये जितने बड़े बड़े आपके यहाँ के डिप्टी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर महकमा दर आय के होते हैं ये कानून रहते हैं कानूनी दर आय के कारण तो किताबी हो <laughs> <laughs> <laughs> پہلی چیز تو یہ دن کی گہرائیوں میں یقین ہو چکی چیز کا یہ قابل عمل ہے اور یہ نتیجہ پیدا کرے گی ہو سکتا ہے یہ یہ میں ایمان کتنے بہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ یہ ایمان اور اگلی چیز میں اس کے مطابق کر دوین آمنو آمن والے ہاتھ سارے قرآن میں یہ اکٹھی چیز آتی ہے اور جب میں نے ابھی یو کیا ہے قرآن میں یہ ہے اس کا ایمان خود ماہر نہیں دے گا جس نے اس ایمان کے مطابق کام نہیں کیا ہو تو جہاں جو کہا ہے نہیں یا پھر مل رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے جو اس زبان سے یہ کہہ کہ نہیں کہا میں نے کتا کو مانتا میں نہیں اس کو مانتا جس کا عمل اس کی شہادت دے کہ یہ چین میں کرتا یہ کوکر ہے دلالم بہیرا منزل مخصوص سے بہت دور چلا گیا بہت دور اب آپ نے سمجھ لیا کہ جسے ہم نے کہا تھا ناممکن ہے وہ ممکن کس طرح سے ہو جاتا ہے شریمان کے لیے یہ بھی شرط ہے کارو رد نما ہے سبان نیند پیدا کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر جم کے کھڑے ہو یہ نہیں کہ آج تو وہ جو دن دو مہینے کے بعد اتنی اتنی مشکل ہو گیا وہاں پہ پہلے اور اس وقت یہ ہوا کہ پتہ نہیں صاحب یہ سانسا کے لیے کر رہا ہوں میں پکے نہ پکے اُس نہ نام کیا تھا ضرور وہ کاٹ کے پیروں کا ڈال دیتا ہے پھر اس کے بعد اگلی فضل میں پھر خیال آیا ہے کہ نہیں صاحب وہ سکتا سا ہے پھر دو دن پھر درمیان میں تو سب سے گیا کہ پتا نہیں ہو یا نہ ہو تو آپ سوچیے ایسے کہ کی کیا کیسے ہوتے ہیں وہ جو ہر دوسرے سے علاج بدلا کرتے ہیں مریض کا یہ جو کیفیت ہے یہ تصد کی ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مان لایا ہے دوسرے وقت میں اس سے انکار کر رہا ہے کہاں نہ ندینہ آمن ہوں سونا کبھر سننا احمد سمت دادن کو مدلا ہو لے جا تیرا نہ ڈیری کے ڈاکٹر صاحب دعائی دے دیجیے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا علاج ٹھیک ہے کیوں گا ایک دو دن کی اس کے بعد جو بٹن صاحب آرام آئے یا نہ آئے چل بھائی تھوک نہ جا کے دن پر آیا اور بڑا چلنا گڑے گا پھر نہیں ہند پھر وکیم صاحب کو گلے گئے یہ کر دیجیے آم ہوں تمہیں گھر گرو سے جو کچھ کو ساری کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی بھی یہی کہتی ہے اور جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ سر سارے قرآن سے کس نے عمل کیا جس نے جو کا کوئی آگاہ ٹھیک جن زیادہ نظر آئے قرآن کے مطابق نہ آئے تو بندہ برجرا ہے نسان تو میں مثال میں کہا کرتا ہوں نیلا نے تو پورے کا پورا لینا پڑے گا اس میں تو اگر ایک جز بھی رہ گیا یا ایک جد بھی جگہ دوسرا جدھ آ گیا وہ کبھی نتیجہ نہیں پیدا کر بھی وہ ہوں ان کے اومان بھی وہی وہ ہوں نسبتیں وہی ہوں ہفتہ کے بعد فارمولہ میں تو یہ چیز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد یہ چیز ملائیے اس کے بعد وہ چیز ملائیے اگر وہ ذرا پہلے ملا دی جائے پھر بھی وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا یہ تو ایسی چیز ہے لہٰذا یہ کہنا <سرح> سنو کسا سب سے چلے جا رہے یہ ایمان نہیں بن کے لیے سامان حفاظت نہیں ہوتا یہ اس قسم کا دوسرے بیلنس والی بات نہیں ہے کہ آج آپ نے بیس روپے جمع کرا دیے پندرہ نکال لیے پھر پچاس جمع کرا دیجیے بیس نکال دیے دونوں سائڈ میں آپ کے یہاں یہ ہوتا چلا گیا ایمان کی یہ حیثیت نہیں انہیں سامان حفاظت نہیں ملتا ملا دیا ہم سنی یہ منزل مقصود کے طرف ان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمارا آپ کا سڑک پہ دیا پھر بائیں ہاتھ سے ہو گئے وہاں سے چلا پھر تھوڑا سا ہاتھ سے ہو چلتے رہے سفر اور آوارہ گردی میں کیا ہوتا ہے सारा दिन तो नहीं चलते रहते शाम को एक शख्स मिलने महसूस जो होता है दूसरा जो है वो कवासी से कटान उसके हिस्से में आए कुछ नहीं मिलता पा इनके मुतालिका का से दिन मुनाफे ये है मुनाफे किसी एक चीज से छूटते नहीं रहने سے سام چتو رینا نمن افر کے اوپر بھی آدمی اس طرح سے رہے ایک ادا مفادی سے ہی مفاد عجلائی سے ہی کبھی مفاد زندگی سے ہی حاصل تو کچھ ہوتا ہے یعنی ثواب دنیا سے مل جاتا ہے اس سے ایمان سے تو قرآن نے کہا دونوں حاصل ہوں سے اتنا حصل ہوگا اور جو نہ ایمان ہے نہ ہے ان میں کسی میں بھی سست نہیں ہے وہ مناسب کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اسی لیے ابھی آگے آتا ہے کہ در کے افسر میں جہان کے مناسب ہوتا ہے بشرن مناسب ہی نا جن لہوم اضابل علیم بڑا درد सलाह उनकी किस तरफ इसकी बड़ी कर बनी आप देखिए मुनाफे जब के एक ऐसा दोष है जिसकी तरफ कामतौर से कभी ध्यान नहीं जाते हम आप यहां के रहने वाले साल बाद आप भी हो हिन्दुस्तान के रहने वालों دیکھتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے بڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے یہاں اس چیز کی یہ جن کے متعلق یا پچھلے سال میں سے مہینے میں روز نکلتا تھا غیر ممالک سے امداد حاصل کرتے ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ باڑ کے کرموں سے ہیں فوٹ سائڈ نیشن سے ہیں بھارتی قوم سے راج ووک سائڈ نیشن دشمن قومی جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بڑی خطرناک تھی بہت قرآن کہتا اللہ جگتا فضون القاطرین اولیا مومین کو چھوڑتا یہ جو جس کے شناخت کرنے والے ہیں شہر کی روش کرنے والے انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں خود کو کھل کی روی شک کرنا ہی نہیں بلکہ جو وہ روی شکتی آر کیے وہ ہوں ان کو اپنا دوست بن دے اور یاد کرنا بتائے اس میں گھر پر آ جاتی ہے یہ بھی دنیا دین ہے یہ دوستیں یہ ان کے ساتھ الائنس کے تعلقات کچھ تو جب بات ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی طرح یا کم از کم کچھ مسادی ویوستھا ان کے ساتھ ہوتی معاشرے میں جہاں یہ بوگ کٹھے کہیں ملے جلے ہوئے ہوں اس میں ان کے ساتھ خاص بات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کتنی خطرناک نہیں ہو جاتی باہر کے لیے یہ ہے آج اب عزت ہاں تو مجھے عزت آزت ہمارے یہاں تو عام طور پہ جس معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں عزت کا لطف ریسپیکٹ کے معنی میں یہ کہتے ہیں کس میں سب میں تم اقتدار رلدہ یہ دکھ ہوتا ہے ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے سکتا یہ کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھتے ہیں ساتھ بات رکھتے ہیں مل جل رہتے ہیں کہ جو ان کے یہاں اناج کرتے ہیں فائنل ان کا تجربہ جمیہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کتنی قبر ون سارکار کرام عزت کے بارے میں پتا بلکہ کے ساتھ سبستہ رہنے ان نہ بات روم سب سے زیادہ لوگوں نے فراہم سب سے زیادہ فلامی میں فلابندی دینے کے بعد چاہتا ہے یہ چیز میں نے کئی دفعہ اس ہے کہ کریم کے رو سے اسلامی منگلکت کے امور مملکت میں غیر مسلم شریک کوئی نہیں سکتے مسلم اور غیر مسلم لنک ایک نیشن اور ایک قوم بن نہیں تھا قرآن تو ان کے ساتھ دوستانہ کام جو ہے وہ بھی اجازت نہیں ہوتا کہ جائے کہ ان کو اس فارم پہ اجزاء قدر کرنا یہ آئے تھے پہلے آپ سی عالم نے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کبھی ایسی پوزیشن نہ دے تمہارے امور ممتب کے رازوں میں بھی شریف ہو جاتے تھے اب بات بڑی صحیح ہے آج تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جتنی بھی ہم لے کر کہتے ہیں اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے بینار کے اوپر مجھے آتی ہیں خاص نظریے کے نظر جو لوگ اس نظریے کی صدر میں نیو نہیں کرتے ہیں وہ ان کے نیچہ اوپر نہیں کرتے یہ تو بڑی کلیئر فیٹ ہے دو اداک نظریات حجات ہیں وہ ہمارا تو چونکہ اس نظریہ زندگی سے ایمان نہیں اس ہمیں اس لیے ہمیں ایک پتا نہیں جو لوگ جن نظریے کے ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں ان سے پوچھیں نہیں کتنی اس لیے ہٹ لائن کے اوپر چلتے ہیں پتہ ان کی یہ ہے کہ لفاق نزم علیہ کتابیں آن کے ذرا سمے تم آیا اور ہم نے تو تم سے یہ جہاں تک کیا رکھا ہے کا آزادی کے اندر ٹھیک ہے سوچ رہے آدمی ملنا جلنا تو ہوتا ہے کہ ملنے جلنے میں جب تم یہ کہیں دیکھو کسی مجموع میں قوانین خدا بندی سے انکار کی باتیں ہو رہی ہے یوں سہزوں روپیہ یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج بھیان کے یہاں نہیں ہمارے ہاں بھی بس کسی سے ہماری نئی جنریشن کی جو ماسٹر ہوتی ہیں یہ سب کی ہاؤس ہی ہوسیز ہمارے عام طور پر ان بچوں کی دو ایسی ہی ہوتی ہے جس میں مزہ چڑھایا جاتا ہے ان چیزوں کا نئے انہیں گھر سے نہیں کرار دیتا دنیا کہ ان بچاروں کو تو دین کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی وہ سچتے ہیں ان کے سامنے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے یا جس اسلام کا نمونہ ان کے سامنے آتا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اصلاح اس کیا جائے ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ معلوم کر دیں کہ واقعی اسلام یہی یہ ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے یا جس کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں یا جا وہ کوئی اور کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسی کو تیس اسلام سمجھ کر پھر اسلام پہ خدا سے رسول پہ یہ اقادات جو ہیں نظریات پہ ہیں زندگی کے ان پہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ایک امن بات ہے قرآن نے کہا یہ ہے اور کہا یہ, یہ تو کبھی کر سکتا ہے نا کہ درمیلوں کی ایک ندرس سے اور اس میں ساتھی آیات سے انکار یادھا دوڑایا جا رہا ہو. تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو دوسرے بزرے زندگی رکھنے والے ہیں جنہیں وقار کہا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ ہوگا کہا کہ ہم نے تو تم سے جہاں تک کیا ہے کہ اگر کسی مخلوط مدرس میں ایسا تم سنو ان تینوں سے انسان ہو رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ایسی تقسیت سماری نہ ہو کہ تم اس کو روز کر دو اناج کا پید اما ہوں حساب کی ندیت میں پہلے ہی گھستے چلے جاؤ بیٹھو نا ان کے پاس پالت ہے کہ پھر کوئی اور موزوں سے گفتگو لانا چاہنے یہاں تک نہیں دیتا یہ دی جائے کہ تم ان کی کے تعلق اور کے ساتھ قائم کرو پر. سننا کو ان کے ساتھ مشورہ ہوں گی اتنی بڑی تعداد رہی اگر تم ان میں بیٹھے رہے اور ان چیزوں کو سنتے رہے تو یاد رکھو تم بھی نہیں جا کر ہو جاؤ گے بڑا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا جانور ہونا یہ جو مناسب زبان سے کہنے والے جامع مان لے آئے ہیں اصل میں ان کی حیثیت یہ ہے یہ جو ہے ان کا اشتہار ان کی جامع ہے تو فخر کے ساتھ نہیں ہے وہ زمین کے ساتھ میں نہیں ان کا جمہور تو ان میں ہوتا ہے تمہیں ان کی معاملوں میں اس طرح سے بہتر چلی کے گفتگو ہو جاتے ہو تو اپنا جمہور ان میں چاہتے ہو جن کا تمہار سال کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں پھر ان کی کا یہ طرف بسوں کا نندا ہے انسان کا نصیب آلو الم نل تم بل نا تم نرین کی کاثیت یہ ہے یہ سیکرٹ بیلٹ ہے وہ ڈالتے وقت پتہ نہیں چلتا کس کے ہاتھ میں ووٹ دی وہ ڈالنے کے بعد سب ہو جاتے جو پارٹی جیتی کہا کہ ہم نے تمہارے لیے وہ ہے بتا دے دن کی یہ ہے کہ یہ وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہمیں نظر آ یہ ان ڈی فینس بیٹھے رہتے ہیں کنارے سے مزید ہاؤدا ہاؤ نہ ادھر نہ ادھر دیکھتے رہتے ہیں اس چیز کو کون سی پارٹی اب جس کی طرح سے ذرا زیادہ ہو رہی ہے یہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہاں سب تمہیں کہیں پتا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی کچھ ساتھ کہاں سے بٹیاں آگے سر دن کو دیکھا رہی شام ویل ایک پیڈ کار آ گیا نہیں میں کہنے لگا پچھلے سالوں سے نیتا جی میں کہا چلا کیا تو روزیو تھی کس آدمی دس دا سا نہ تمہارے ساتھ ہی کچھ یہ گاؤں اس سوئن کارن ہے بہادر تینوں اگر وہ مخالفین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ان کو مال کہیں سے نہیں گیا تو اب یہ ان کے ساتھ منہ تو نہیں گئے تھے چلے گئے وہاں تک تو لگے مارا اس طرح میں دو آپ کیسا کہ فالو المنا تحادر آنے کیا امین تو تم کے ساتھ آنے تو دونوں چل ان کے سب کامیاب ہو جاؤ گے تو ایسی کون فرماؤ اور پھر یہ ہے ان کی طرف سے کہ تم پہ یہ جوڑش نہ کریں ہم نے نہیں تو تم حفاظت دی تھی تمہیں خبریں لا کے دیا کر دے ان سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہ بڑی طاقت ہے ان کی ان کے خلاف نہ یہ کچھ کرنا یہ طرح کچھ تو ہم نے کیا اس بات سے ہمارا حصہ دو کہا یہ کیسیت ہوتی ہے ان دونوں سے یعنی سوال یہ ہے کہ ہمارا حصہ دو کسی کا یہ پارٹی جی پی ہے اس کے پاس چلے گا ہمارا حصہ دو ابھی سارے تھے بدل ووٹ پائے یہ جی پی ہے ان کے پاس چلے گا اور پھر میں تو پاس بیس ووٹر لے کے آیا تھا تمہارے دن میں اگر نہیں آیا تھا وہ تو اس کے یہاں ڈالنے کے لیے آئے تھا میں نے ان کو اگر دیا نا آپ سے تو میں یہ تھی میں تو پلان چاہ ان کے ساتھ وہ آج حصیت یہ ہوتی ہے ان کی کہ جو ایک نظریہ زندگی کے اوپر ڈک کر ایمان نہیں رہتے سمت سفان سمن ندی نخالب نزلہ سمت خانو کا تمزل وغیرہ مزمل آئے کہ جو جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں سونما دینے والا خدا اور اس کے بعد پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے ان پہ پر فرشتے بادل ہونے شروع ہو گئے ملائ ہو جاتا ہے ان سے ایمان کے ساتھ اس کے فام اور وہی ایمان آخر تک فائدہ دے گا کہ آخر تک اس بات موبے کے اوپر آپ کو یقین رہے گی وہ تو میں صاف کہتا ہوں کہ فون آج وہ, وہ کی دی کرتا ہے بیج ہوتا ہے چھ مہینے تک کے لیے ہر صبح اٹھ کے ایک ایک ہاتھ میں لے کے ایک ہستی لے کے چلا جاتا ہے دن بھر محنت کرتا ہے شام کو خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے دوسرے دن پھر صبح کہاں چلا جاتا ہے کچھ نہیں اس کو ملتا وہاں سے روز محنت کر کے چلا آتا ہے بنا بنا بلا مضاف افزا کے وہاں سے واپس آ جاتا ہے بڑی ہمت طلب ہے یہ تین عزی بات ہے یہ کون سی چیزوں کو چھ مہینے کے لیے اس سے آمادہ رکھتی ہے کہ پھر دوسری صبح وہاں چلا جائے شام کو پانی یاد آ جائے پھر دوسری صبح وہاں چلا جائے بلکہ راتوں کو بھی جا کے سردی کی راتوں میں بجا جا کے وہاں پانی کے کیا رہے ہوئے کون سی چیزوں سے اس کے سفامت کے اوپر آمادہ کرتی ہے یہ ایمان کے اس ایک ایک دانے سے ساتھ ساتھ سو گانے ہو گئے گے راستے میں کہیں بھی اس ایمان میں ذرا جی بند کی واقعہ آ جائے دوسری صبح سے وہ نہیں جاتے نظی نہ آمت سقام خالو رنا تم مستانو نظب لو آنے کو یہ جو اتحامت ہے نا ایمان کے ساتھ اس سے نتائج برآد ہوتے ہیں اندازہ ہو جا تمہیں نہ ٹھیک <تضاف> ہے <سوار> آج تو جو कर تم جی کا اختیار کر دو خوش ہوتے ہیں تمہیں کامیاب ہو سب تجربہ گھوم بنایا ان نے گھوم بنایا وہاں سے گیا ان سے گیا ٹھیک ہے غور نتائج کے وقت لکھ کر بات سامنے آ جائے گی فیصلہ دے جائیں گے نہیں سکے گی یہ روش اور ہمارے قیامت ہزار برسے آئی ہوگی ارجنا جمع ہمارے ساتھ میں تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اتنی عظیم قوم مسلمان پہلانے والی ہند نظین امن تک آمین والی بات جو آگے وہ نہیں ہے اتنی عظیم قوم جو گراسے یہ پوزیشن ایک بیلٹ ہے مراتے سے انڈونیشیا تک مزہ شراطمنگ سالٹ بلاک دعوی یہ کہ ہم ایک نظریہ زندگی پہ یقین رکھتے ہیں ایمان یہ کہ اسلام رنگ نسل زبان نسل کے ادوب سے وعدہ ہو کر ایک امت معاہدہ بنا دیتا ہے یہ سلامی ایمان اور کیا سیت دیے ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ اسے ساری دنیا میں سب سے غریب تو گندہ ہو جاتوں گئنا تو جا مسا انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ قیامت لگنے کے بعد ہی آئے گی قیامت کے باوجود جو ہے اس پہ لگا نہیں ہے رکھ فیصلے جو آپ ماسوس شکل میں سامنے آ رہے ہیں ہمارے فیصلے تو وہ سامنے آتے ہیں مزید شکل سے آواز پیدا ہوا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ یا یہ لگنا آمنی ہے یا آنے والی بات بھی پوری کرنی ہوئی ہے عدیزہ احمد یہ ایک آئے کا ایک ٹکڑا ہے چار پانچ لذنا اس کے اندر اس میں معیار یہ پہچاننے کے لیے کہ واقعی یہ کون سمن ہے یا نہیں معیار یہ نہیں کہ جو قیامت کے دن جا کے پتہ چلے معیار یہ جو آج پتہ چلے ہر وقت اس کا پتہ ہو ٹھیک ہے نا کہ اگر ایسا معراج سامنے آ جائے تو پھر تو انسان کسی دھوکے میں نہیں رہتا نا سنیے وہ معیار کیا ہے معار یہ ہے کہ وہ لئی یا اڈن نہ ہو دل یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں غیر مسلم سافر مومنوں کے اوپر غالب آ گئے طالبان آپ فیصلہ کر لیجیے جو ستر بیٹھے پیسے تو اس کیٹری میں سوال ہو رہا ہے اللہ وقت وہ نہیں آجا اللہ ہو الفاظ ہے نئی اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کرے گا ہی نہیں ہوتا ایسا وہ نہیں آج آندہ نیل کا سے رینا آنندوں میں رینا سب یہ رو نہیں کرتا یہ راجی میرا اب فرق نہیں تو گنجائش ہی نہیں دو یہ تو نظری یہ تو کوئی تک آتی ایسی شہ نہیں ہے معصوم نری لہذا اس نے جو کہا تھا کہ آج نینا عبد ہو عامر بنا ہو جو اپنے آپ کو بھوکے میں رکھ رہے ہیں انہیں سمجھ کے کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہو گئے ہیں ایمان ایماندار پہچان یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا یا غلط نظریات یا آیات رکھنے والے قومیں اس نظریہ زندگی کو کوان رکھنے والوں کے اوپر غالب آ جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ لوگ جن کے کیفیت یہ ہے ابھی منافع جن کو کہا ہے کہ نن مناسبین جو فاد ہوں مزلہ ہوا ہوا فاد یہ بدھانے سے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں یہاں یہ لبا ہوا خادم کام سرجما اس کا معذلہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے مادن یہ سرجما کا نا دوسرے ہوں گا انتشن ہوں گا ماگیشور ان کو پورا نے خدا کو دھوکہ نہیں دیتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں خدار کا قانون مقاصد ایسا کرتا ہے کہ یہ خود اپنے دھوکے کے اندر مبتلا رہتے ہیں موقع ہے ان کا میں نے جب جانا کیا جب ہم قرآن میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا جو نثر قاطر ملازم تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسی کا اسلام میں ندینے کی زندگی میں یہ کچھ دعویہ ہوا کرتے تھے ان کی باتیں ہو رہی ہیں اب بھی جب ان کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق پوری نہیں ہو رہی تو یہ so�� اور برو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں یعنی یہ تو کبھی دین میں بھی نہیں آتا نا کہ مسلمانوں کے متعلق لیکن ہم اس قرآن کو کہیں پانگنے کی مجھا چیز تو نہیں سننے کن کے متعلق مطلب ہو رہی ہے کنر مناسب جنرل یہ کننا یقینی بات ہے یاد رکھو یہ مناسب جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں خدا خدا کو اپنے آپ کو کون ہے سیدھا کام ہے جب نمازیں کھڑے ہوتے ہیں اسی کے لیے پنڈی جتنی ہو رہی سب نمازیں کھڑے ہوتے ہیں یہ کہیں نمازیں کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کی بات ہو بول رہے ہیں ابینا جمال وہ جو آمینوں والے نہیں ہیں یا یو آمن والا ہے آمنو والے جو نہیں ہے قانونی مسلاتے ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اب تو گنجا جانی برادر نہیں رہی کہ تو وہ نمازی کوئی پہلے کیونکہ کہ مسئلہ صرف ہم اپنے منٹ نماز پڑھ جاتے ہیں اور بات کوئی ہے بھی نہیں کہا کی جنتا والی بات نہیں اس میں ہوتی نا یہ خود بروتی میں وہ نہیں ہوتا یہ پھر بھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا گنہ گار ہو جانتا میں تو کوئی نہیں کرتا سکنی مانو ادھر آئے گا بار ہاتھ بعد میں ہو گئی ہے امدن بنا دے ٹین کہہ رہا ادا ادا ہے پہلا دے کیا کرتا ہے پانو کار گڑی پورا وقت دے رہی ہے آئے سامنے آگے آ ہے درمیان میں نہیں چھوڑ جاتا ہے پانچ چار منٹ کی اور جانا چاہوں گا بات ہو جانا چاہیے یہ کیا ہے کام کھڑے ہوتے ہیں خوشحال یہ خوشحال کیا چیز ہوتی ہے میں نے پھر کہا کرتا ہوں وارے وارے وار جائیے نارمل کیا زبان دے گئے نماز میں کڑے قیام ہو رہا ہے رتو ہو رہا ہے سجود ہو رہا ہے اور اس قدر پرٹیکولر ہے کہ ہاتھ جہاں تک اگر اٹھتے ہیں ہنسی ہے تو ان لوگوں کو چھوتا ہے ہاتھ بالکل اس مقام سے ہیں گاؤں میں اتنا فاصلہ ہے سیدھے میں جاتے ہیں تو پانچ سو زمین سے پکتے ہیں یوں روپیے میں جاتی ہیں یعنی یہ ساری چیزیں اس طرح سے یہ ہو رہی ہیں بڑے سے بڑا بھی گڑا ہو تو وہ بتائے گا کہ بالکل سیزی نہ مارتی کیا رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ملنی چاہیے یہ چیز مل نہیں رہی صاحب تشبیح میں وعدہ کر یہ روئی دھننے والا جو نیا آتا ہے اس کے پاس جو ہوتی ہے روئی دھننے والی ایک تو وہ کمان ہوتی لیکن ایک اس میں کات ہوتی اگر کیفیت یہ ہو کہ وہ لکڑی کمان الگ رکھ जाए جائے اور کات اتار کے الگ رکھ دی جائے اور روئی کا رکھا ہوا ڈھیر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کیا نتیجہ نکلے گا کشانہ کہتے ہیں اس کیفیت کو اس میں کات اور کمان دونوں موجود ہیں لیکن الگ رکھی ہوئی الگ سر گانو خشالا یہ وہ دنیا ہے جس کے پاس ڈانس بھی ہے کمان بھی ہے سانس کو کمان سے الگ رکھ کے روح ڈھونڈنے کو بیٹھا ہے کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہا تھا نے مان میں تو قرآن کے الفاظ کے انتخاب کو خدا پہ ہی مان رہا اس کے سوال کوئی یہ بات نہیں کہتا سکتا یہ کہا جاتی ہے خود جاتی ہے جسے کہتے ہیں کشمیر تامہ ادب میں اس کو کہتے ہیں ساری ہنر یہ کرتا رہا وہ بیٹھا رہ آتا باہر کا نہیں ڈھونڈ سکتا کوئی چیز رہ موجود نہیں ہے بندوق بھی ہے پاکست بھی ہے اکٹھا نہیں کرتا لیکن مزاج وہی کمان بھی ہے پاس بھی ہے الگ کیے ہوئے ان دو چیزوں کو اکٹھا کرنے والی چیز है ہے وہ نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اور دوسری جگہ سفید سج دل پرشاں سجدہ بیزبے اندرو باقی نہیں یہ شاید ان دونوں کو ملا دے اب یہ دیکھیے دونوں چیزیں بڑی ضروری یہ معصوص شکل جو اس کی ہے تلاد کی نماز کی نہایت ضروری آواز دینا اکٹھے ہونا ایک ساتھ میں کھڑے ہونا اپنے میں سے ایک کو اپنا امام لیڈر منتخب کرنا اس ایک کی آواز سے سب کا جھکنا سب کا اٹھنا ڈسپلن کی یہ کیفیت سے ایک جیسا فاصلہ پاؤں میں ایک جیسے ہاتھ بنے ہوئے ایک جیسا جھکاؤ ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری ضروری لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی تو ضروری ہے وہ مقصد اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے مقصد کو الگ رکھ دیا جائے یہ ساری چیزیں اسی طرح سے رکھ جائے تانت اور کمان الگ الگ ہو گئی کہا کیفیت ان کی یہ ہے گراؤنسا جو سب چیزیں وہ کرتی ہیں جو دیکھی جا سکے وہ جو سنائے لاؤن فوائد مسلین الم انسلا گواہی ہے ان ننازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے وقت تک بے خبر ہے ان کی رعما حیثیت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو مریض اور بزرگوں میں دوسرے جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے پڑھتے کیا نہیں اب یم نون المعول اس رجب کو جو بہتے پانی کی طرح ہر ایک کے دروازے کے سامنے سے گزرنا چاہیے بند لگا کے روک لیتے ہیں نسی کے نماز پڑھنا ہیں جو راہ وہ کچھ کرتے ہیں جو دیکھا جا سکتا ہے وہ کون سی بہت ساتھ ملاتی نہیں یہ جو کیا نہیں کرتے بلا جز کردا قانونی خداوندی بھی سامنے نہیں ہوتا یہ نش ساری ہو رہی ہوتی ہے فارن. یہ ہے جو نہیں کرتے ان مناسب جو ہے جو یہ ہے وہ منافق دھوکہ دیتے ہیں خدا سے اگر مانتے ہوں گے نا اس سے کیا یہ دنیا جو بیٹھ کے تین چار گھنٹے اس کے بعد کہا کہ مائی جی لے آؤ رویہ کی میرے نام وہ کہ ڈالا گھنٹہ پڑھ کے بیٹھا رہا کہ دے رہے دے رہے دے ہے تو آپ بھی آئیے میرے کو کمال نہیں آئیے میں ہی بیٹھا رہا خود کوئی نہیں دے تھا میرے بھائی اس کو یہ اس نماز کا معاوضہ اجت خلا نتیجہ مانگ رہے ہیں محنت اس سانٹ اور دھات کو دے کے باٹنے کی بجائے بازار میں کسی کا ڈوجہ اٹھا کے تاکہ پھر چار پیسے مل جاتے تجھے نہ تو ادھر کا ہے نہ تو ادھر کا ہے آلے سا تن رہا کر تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن نہیں یو دھے دل جاؤ پلنگ سجے دا ضرور مش جو یوں خدا کے صحیح راستے سے دھا ہو جائے کون ہے دنیا میں جو اس کو صحیح راستہ دکھا سکے وہی نہیں دکھا سکتا جی دان سوریہ آئے تک ہم ایک سو پینتالیس کا سماج ہے اگلے درد کے لیے ایک مار ہوگی